سچا شوق اور عزم راہ کو کھول دیتا ہے ایک صاحب کو اللہ تعالیٰ نے قربانیوں کا شوق نصیب فرمایا فرائض کے بعد نفل عبادت کی کثرت یہ محبت کی علامت ہے ایک سال ایسا ہوا کہ پیسے کم پڑ گئے جتنی قربانیوں کا ارادہ تھا وہ تو بہت مشکل اپنی واجب قربانی کے معاملے میں بھی تنگی آ رہی تھی دل میں خوف آیا کہ اس سال عید کا موسم نہیں کما سکیں گے مگر پھر بھی اعظم باندھے رہے کہ دینے والا بھی اللہ قبول فرمانے والا بھی اللہ ایک دن مغرب کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے امام صاحب نے صورت الکوثر پڑھی جیسے ہی وََن ہر کا لفظ آیا ان صاحب کے دل پر اتر گیا فصلی الربی کا ہر بس آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں ون ہر اور قربانی کریں ون ہر کا لفظ اصل میں اونٹ کی قربانی کے لیے آتا ہے ان صاحب کو لگا کہ انہیں اونٹ کی قربانی کی طرف متوجہ کیا گیا ہے نماز کے بعد ہاتھ پھیلا دیے کہ یا اللہ ون ہر آپ کا حکم ہے یہ حکم پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اب شیطان نے کہہ لگائے کہ بکرے اور گائے کی رقم نہیں اور دعا چل رہی ہے اونٹ کی طرح کے بس اور خیالات مگر اعظم اللہ تعالیٰ کے لیے تھا جو اعظم اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے اس کی ایک بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اس کی توفیق صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے ایسا نہیں کہ حج کا شوق ہوا تو اب ہر کسی کے سامنے آہیں بھرتے رہیں تاکہ کوئی بھیج دے قربانی کا شوق ہوا تو ہر کسی کو بتاتے پھریں تاکہ کوئی کرا دے یہ شوق نہیں ہوتا شوق فروشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے بہرحال اب ہر سال کی قربانیوں کے ساتھ اونٹ بھی جوڑ لیا اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی سارا انتظام فرما دیا تمام قربانیاں بھی ہو گئیں اور اونٹ بھی قربان ہوا بے شک اللہ تعالیٰ کے خزانے بے شمار ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شیطان کے سامنے رسوا نہیں فرماتے اس لیے جن حضرات کو حج کا شوق ہو وہ اپنے شوق کو مضبوط اور خالص کریں سچا عظم کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مسلسل مانگیں یقین سے مانگیں اللہ تعالیٰ بندوبست فرما دیں گے انشاءاللہ